اٹھارہ اپریل کے دو دن بعد بیس اپریل کو عثمانی بحریہ اور یورپی جہازوں کے درمیان ایک اور تصادم ہوا یورپی جہاز خلیج میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے یعنی شاخ ذریع میں کہ اسلامی بحریہ نے ان پر حملہ کر دیا دونوں طرف کے بہادروں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی یورپی جہاز آگے بڑھتے گئے عثمانی بحری نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کمک شہر تک نہ پہنچنے پائے. لیکن مسلمانوں کی ایک نہ گئی اور یورپی جہاز لڑتے بھڑتے آگے بڑھتے چلے گئے سلطان ساحل پر کھڑا دونوں بیڑوں کے درمیان جاری یہ جنگ دیکھ رہے تھے انہوں نے اسلامی بحریہ کے امیر کے نام یہ پیغام بھیجا ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں ڈبو دو اگر تم سے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو خود ڈوب مرو ہمارے پاس زندہ واپس آنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی لیکن یورپی جہاز اپنی منزل تک پہنچ گئے نتیجن سلطان آگ بگولا ہو گئے اور جب امیر البحر پانی سے باہر آئے تو اس کے ساتھ بہت سختی کی اور اسے بزدلی کا تانا دیا امیر البحر جن کا نام بولتا اگلو تھا بے حد پریشان تھا لیکن ایک بہادر شخص کے لیے نامردی سے بڑا تانا اور کیا ہو سکتا ہے وہ بول اٹھا سلطان میں خوشی سے موت کو گلے لگاتا لیکن میرے لیے یہ بات نہایت ہی تکلیف کا باعث ہوگی کہ میں مروں اور بزدلی کا داغ میرے سر ہو میں نے اور میرے تمام ساتھیوں نے اپنی ساری صلاحیتیں ساری طاقتیں صرف کر دیں لیکن اتنے بڑے بیڑے کے سامنے ہماری ایک نہ گئی امیر البحر کی آنکھیں آنسو سے بھیگ گئی امیر البحر نے اپنی پگڑی کے کنارے سے اپنی آنکھیں صاف کی محمد فاتح سمجھ گئے کہ امیر البحر بے قصور ہے اس سے درگزر کرتے ہوئے صرف معذولی پر اکتفا کیا اور بالت اغلو کے بعد حمزہ پاشا کو عثمانی بحریہ کا امیر مقرر کیا تاریخ کی کتابیں یہ بیان کرتی ہیں کہ سلطان محمد فاتح بحری جنگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتے تھے وہ گوڑے پر سوار کنارے کنارے مارکے کارزار کا مشاہدہ کرتے تھے. اس مارکے میں انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اسلامی بیڑے کے قریب پہنچ گئے ایسے میں سلطان بلند آواز سے حمزہ پاشا سے مخاطب ہوئے اور چختے ہوئے کہا کپتان اے کپتان اے کپتان اور پھر اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں احکام صادر کیے اپنے سلطان اور سپاہ سالار کی یہ جان فروشانہ ادا دیکھ کر عثمانیوں نے اپنی کوششوں کو مزید تیز تر کر دیا لیکن ان کی کوششوں کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا عثمانی بحریہ کی ناکامیوں کا ایک سبب یہ ہے کہ سلطان کے بعض مشیروں جن میں وزیر خلیل پاشا کا نام نمائی ہے اس نے یہ کوشش کی کہ سلطان قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا خیال دل سے نکال لے اور شہر کے باسیوں سے اس پر قبضے کی شرط کے علاوہ کسی اور شرط پر مصالحت کر لے اور محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے لیکن سلطان فتح کی کوشش پر مصر رہے اور ہر طرف سے شہر پر توپوں سے گولاباری کراتے رہے ساتھ ساتھ شاخ ذریع میں اسلامی جہازوں کو پہنچانے کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے شاخ ذریع کی طرف سے قسطنطنیہ کی فصیل کچھ زیادہ بلند نہیں تھی سلطان چاہتے تھے کہ کسی صورت جہاز شاخ زر میں گولڈن ہارن میں پہنچ جائیں تاکہ مغربی سمت کی حفاظت کی خاطر دشمن کو فوج تقسیم کرنی پڑے اور خشکی کی سمت سے ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے اللہ جل جلالہ کو اپنے اس نیک اور صالح مجاہد کی جنگی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا مقصود تھا انہوں نے ایک ایسا کام کر دکھایا جو آج تک انسانی تاریخ میں ایک انوکھا ریکارڈ ہے